فرمایا ابو ایوب, یہی تو وہ ہیں جن کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا اللہ کا پھر ایک روٹی اٹھائی, اس کے اوپر گوشت کی صرف دو بوٹیاں رکھیں. مسلمت حمد و خسائص سیوتی رحمت کی کتاب. اتنے ساتھ اللہ اتنے ساتھ کی اٹھا کر دیکھیے ایک روٹی پر دو بوٹیاں رکھی صرف دو گوشت کے پیس اور کہا وہ ہو سکے تو اس کو میری بیٹی فاطمہ کو پہنچا دو آج پندرہ دن ہو گئے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا ابواری نے سوچا اتنے ایسے میں کیا ہوگا؟ اندر گئے کئی روٹیاں اور پورا ڈبا گوشت سالن سے بھر لیا جیسے ہمارے یہاں ٹفن تیار کیا جاتا ہے وہ لے کے چلے تو پیچھے سے دامن پکڑا ابوب یہ کیا کی رسول. ایک روٹی میں کیا ہوگا اس کا کم سے کم پیٹ بھر کے تو کھا لینے دیجیے میں نے اتنا تیار کر دیا فرمایا ابو عیوب. میری بیٹی کو اتنا نہ کھلاؤ کہ رات میں اٹھ کر پھر وہ اللہ کو یاد نہ کر سکے تحجد نہ پڑ سکے اور اللہ کا ذکر نہ کر سکے چھین لیا اتنا ہی دیا جتنا دیا تھا کہ اتنا لے جاؤ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں کہ بالکل غریب بن کے رہ جاؤ اللہ کے رسول غریب نہیں تھے بھوک مری کی کیفیت کی غریبی کی وجہ سے نہیں تھی اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اللہ کے رسول سے زیادہ امیر کوئی نہیں تھا آپ نے جو شادی کی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے پہلی شادی پچیس سال کی عمر میں خدیجہ چالیس سال کی تھی خدیجہ عرب کی سب سے بریس اور دولت مند عورت تھی سچ بتاؤ جب اللہ کے نبی سے نکاح ہوا تو خدیجہ کی ساری دولت کے مالک اللہ کے رسول ہوئے یا نہیں ہوئے اللہ کے رسول غریب نہیں تھے پیسے کی کمی دولت کی کمی نہیں تھی دولت کو آپ نے اپنی ذات اور اپنے نفس پر خرچ نہیں کیا بلکہ اس کو غریب اور مسکینوں میں خرچ کر دیا آپ نے آخری حج کیا اور قربانی جو کی قربانی کے موقع پر آپ نے آخری سال آپ نے سو سرخ اونٹوں کی قربانی کی جبکہ آج عرب کا بڑا سا بڑا امیر آدمی بھی سرخ اونٹ کی قربانی جلدی نہیں کرتا اتنا مہنگا ہے وہ اونٹ اللہ کے رسول نے سو سر ذاتی اونٹ تھے اللہ کے نبی کے اگر غریب ہوتے تو اللہ کے رسول سو سر خونڈ کی قربانی دے سکتے تھے یہ غریب کا کام نہیں ہے دوسروں کا پیٹ نہیں بھر گیا آپ خود بھوکے سو گئے لیکن آپ نے کسی غریب کو بھوکا سونے کا موقع نہیں دیا یہی چیز ہے اسلام کی یہی بات بول جو صحابہ کو بھوک سے آزمایا نبی کو بھوک سے آزمایا تم کون ہو یا تو دو تین سال بیٹا بیٹی نہ ملے چلے گئے مزار پر بابا تیرے در پہ آیا ہوں توجے تو ہمار بھی, ہم بھی, مال بھی آزمائیں گے شو روم تھے ہماری جماعت کے اہل عدیض بھائیوں کے وہاں پر گجرات کے اندر آج ان کا نام و نشان نہیں ہے افراد ہے لیکن نام و نشان نہیں ہے ان کا ہم تمہیں تمہارے مالوں میں نقصان کر کے بھی آزمائیں گے وہ تمہاری جانے لے کر بھی ہم تمہیں گے گولوں سے بھون دینا اور ہاتھ کے حوالے کر دینا اور ان سے پوچھو چار سگی بہنوں سے جن کی عزتیں لوٹنے کے لیے بہشیوں درندے جب ان کے گھروں میں گھسے تو کہاں تک لڑتی گھر میں کنواں بنا تھا چاروں بہنوں نے اشارے اشاروں میں آخ آ چاروں ہی کنویں میں کود گئی بحشی درندوں کے حوالے نہیں ہوئی اور خودکشی کر کے اپنی جان دے دی گئی منظر دیکھو سگی بہنیں تھیں نقص میں تمہاری جانے لے کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے سمارات تمہاری کھیتی باڑی برباد کر کے بھی آزمائیں گے اس چملے پر آخری بات بتا کے ختم کر رہا ہوں بابا شری صبر کرنے والوں کو بشارت دے دوں سبر کا معاملہ بڑا عجیب ہے سبر بہت جلدی ہوتا نہیں ہے سبر آپ نے قرآن پڑھا ہے غور کیجئے قرآن کی سائد پر دو اللہ بیان کر رہا ہے آئی ایمان والو تم صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو پہلے صبر بعد میں نماز حالانکہ نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے کلمہ طیبہ کے بعد سب سے بڑی عبادت اگر ہے اسلام کے اندر تو نماز ہے نماز نہیں تو دین نہیں من حدمت حتم دین جس نے نماز کو منہدم کر دیا گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے لیکن یہاں نماز کا لفظ پہلے یہ نہیں کہا اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے کیونکہ نماز پڑھنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا صبر کرنا مشکل ہے السلات و خیر ہٹائی ہم نے لحاف کمبل ٹھنڈے پانی سے بزو بنایا اور پہنچ گئے مسجد میں یہ اتنا مشکل نہیں ہے اچانک فیکٹری میں پچیس لاکھ کا نقصان ہو گیا کتنے کا پچیس لاکھ کا کرو اچانک جوان بیٹا جو پانچ بیٹی کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا اس بچے کا اور مر گیا کرو سبر اس موقع پر بڑے بڑے ہوش کو بیٹھتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور آدمی خود ہی مر جاتا ہے اللہ کے رسول قبر کے پاس سے گزرے ایک عورت اپنے بچے پر رو رہی تھی کہا صبر کرو آپ نے اس عورت سے کہا سبر کرو تیرا بیٹا مر گیا کرو کہنے لگی چل چل جو مجھ پہ گری ہے تو نہیں جانتا پہچان نہیں پائی کیا چل چل جو مجھ پہ بیتی ہے وہ تجھ پہ نہیں بیتی چل آگے بڑھ تو جا جانے میری تکلیف اور جو مجھ پہ بیتی ہے تجھ پہ نہیں بیتی اللہ کے رسول اس موقع پہ چلے گئے بعد میں سورج سے کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی تھے تھی کہہ دیا ابو آئی روتی ہوئی تو چار پانچ چھ روز کے بعد کہنے لگی اللہ کے رسول مجھے معاف کر دیجیے ہے آپ نے فرمایا ان میں تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے اس موقع پر صبر کرو گی تو ثواب ہے بعد میں تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے دو چار مہینے کے بعد دو چار دن کے بعد تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے تصور کیجئے کہ صبر کا معاملہ ایسا ہے کہ آدمی جلدی نہیں کر پاتا ہے اس لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ ما اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ سے دعا کیجئے میرے بھائیو مختصر سی تشریح میں نے کر دی ہے مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ بھی دور دراز سے آئے ہوں گے علاقے سے آئے ہوں گے اور جو ایڈورٹائز پروگرام کا ہونا چاہیے تھا اس طریقے سے آپ لوگ کر نہیں پائے ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ لال تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اور جو قرآن کی آیت ہم نے پڑھی ہے اللہ ہمیں تو خوف سے اگر آزمائے بھوک سے آزمائے مالوں میں نقصان سے آزمائے اور کھیتی باڑی اور جانوں کے نقصان سے آزمائے تو اس پر تو ہمیں صبر کرنے کی بھی توفیق عطا فرما کیونکہ یہ آزمائش میں ہم اس لائق کو نہیں کہ پورا اٹھیں اگر تو ہمارا امتحان لے رہا ہے تو اس امتحان میں کامیاب ہونے کی توفیق بھی تو ہمیں عطا فرما کیونکہ یہ تیری طرف سے ہوگی وہ عما علین البلاک المبین و آخر الحمد للہ وب العالمین السلام علیکم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ کتاب فرما رہے ہیں فضیل الشیخ محترم جناب مولانا محمد جدیث انصاری صاحب انڈیا والے بامکا محمدی مسجد اہل حدیث اختر کالونی بعد نماز مغرب